حقیقت یہ ہے کہ ایسے فضائل اس کے اوپر بیش بہا نازل ہوئے ہیں قرآن و حدیث کے اندر اس رات کی فضیلت اور اس عشرے کی فضیلت کے بارے میں کہ اگر انسانوں کو یقین نصیب ہو جائے دیکھیں یقین ہوتا ہے اور ایک اطلاع ہوتی ہے ہمارے ہاں ایک فرق کیا جاتا ہے نا انفارمیشن اور نالج کے اندر تو ایک ہے اطلاع کہ آپ کو خبر ہو جائے کہ اچھا جی بڑی مبارک رات آ رہی ہے اطلاع ہو گئی وہ سب کوئی ہوتی ہے پہلے سے ہی ہوتی ہے کوئی نئی بات تو پتہ چلتی نہیں ہے ایک یہ ہے کہ اس کا یقین نصیب ہو جائے انسان کو واقعی اندازہ ہو کہ نہیں یہ واقعی اس کی یہ قیمت ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کسی کو پتا چل جائے تو وہ کبھی بھی اس عشرے کے اندر مسجد سے ایک لمحے کے لیے اپنا قدم باہر نہ